الحمد للہ رب العالمین واشد اللہ وحد اللہ شریق الاشد الّ محمدن ابدُُر رسول صلابۃ اللّہ وسلم علیہ وََََََََََََََََََََََ علہ ومن و منيت بحدى وسنبى سنتى عليّہ اما بعد نماز غصيہ بدأت ہے يہ آج ہمارا موضوع ہے بر صغير ہندو پاک میں جو اپنے آپ کو سنى کہتے ہیں یا اہل سنت الجماعت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ان کے ہاں بہت ساری بدعات اور خرافات رائج ہیں انہیں میں سے ایک بہت بڑی بدعت جو ہے وہ نماز غوثیہ ہے وہ اپنے آپ کو تو سننی کہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سنی نہیں بلکہ بداتی ہیں اے... کوٹ کوٹ کر کے ان کے ہاں بدعات پائی جاتی ہے اہل سنت الجماعت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کی جماعت صحابہ تابعین طب تابعین اور سلب صالحین کی جماعت سے بہت دور ہیں اللہ کے سر کی سنتوں سے بہت دور ہیں یہی مثال لے لیجئے کہ نماز غوثیہ یا سلاط غوثیہ کے نام سے ان کے یہاں باقاعدہ ایک نماز ایجاد کی گئی ہے جسے لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ تو ہی ہے جو عام طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے لیکن نماز پڑھنے والا اس نیت سے پڑھتا ہے کہ شیخ عبد القادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مدد کریں گے اس کی ضرورتوں کو پوری کریں گے اس کی مصیبتوں کو دور کریں گے پریشانیوں کو ختم کریں گے یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے گویا کی نماز پڑھی جاتی ہے کچھ لوگ بغداد کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں خانے کعبہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے نماز پڑھ کر کے کچھ لوگ گیارہ قدم شمال کی طرف آگے چلتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں مختلف چیزیں انہوں نے وضع کر رکھی ہیں ایجاد کر رکھی ہیں تو میرے بھائیوں یہ سراسر بدات ہے بلکہ یہ شرک کی حد تک بھی پہنچ سکتا ہے کیونکہ نماز ایک عبادت ہے اور ساری عبادات خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انصلا و نسخی و محیا و مماطی اللہ حرب العالمین فرما دیجیے کہ میری نماز اور میری وہ نسخی اور میری قربانی یا میری عبادت کے سارے مناسب وہ محیا اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے اللہ شریک اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے وہ بدا علی کا امیر تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا دار ہوں فرما بردار اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے فصل ربی رب کون ہر اپ عرب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے تو اگر ان کا مقصد اللہ کے علاوہ عبد القادر جیلانی کے لیے ہے تو یہ سراسر شرک ہے اس کے شرک میں کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ پڑھتے اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عبد القادر جیلانی اس نماز کے ذریعے سے ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے اور ہماری تکلیفوں کو دور کریں گے ہٹائیں گے تو یہ بھی کسی نہ کسی حد تک شرک کے دائرے میں آ ہی جاتا ہے عبد القادر جیلانی یہ کے نام سے نماز گڑھی گئی ہے نماز فرض کرنے والا اللہ رب العالمین ہے ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے نماز پڑھے جو نماز ہمارے نبی نہیں پڑھی وہ نماز پڑھنا باطل ہے حرام ایسی نماز پڑھنا اور ظاہر بات اس کی نسبت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے نماز غوثیہ یا نہ من اللہ منظالب آپ ذرا دیکھیں غور کریں کہ اس کی نسبت کس کی طرف ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون حمد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چار جو صوفیوں کے سلسلے مشہور ہیں انہیں میں سے ایک سلسلہ جو قادری کے نام سے مشہور ہے وہ ان کی طرف منسوب ہوتا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 470 ہجری کے اندر پیدا ہوئی اور ان کی وفات ہوئی 561 ہجری کے اندر چھٹی صدی ہجری کے عالم دین اور یہ اہل سنت الجماعت میں سے ہیں حابلہ علماء میں سے تھے شرک سے دور بدا سے, سے دور ان کی کتاب بہت مشہور ہے غنیت الطالبین جو مذہب امام احمد سے متعلق ہے یہ بڑی اہم کتاب ہے یہ اس کتاب کے اندر انہوں نے سنت کو بیان کیا ہے بدہاس سے اجتناب پر زور دیا ہے توحید کا ذکر ہے شرک سے دوری کا ذکر ہے یہ کتاب اسے سنی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان لوگوں نے بھی اس کتاب کا ترجمہ کیا لیکن اس کتاب کے اندر خرد برد کر دیا قطر بیوت کیا اضافہ کیا اپنی طرف سے اور منمانی کتاب کا ترجمہ کیا ورنہ ایک اصل کتاب غنیت الطالبین یہ توحید کے موضوع پر اور سنت کے موضوع پر شرک اور بدعت کی تردید میں بہت اہم ترین کتابوں میں سے کتاب ہی ہے غنیت و طالبین تو ان کے طرف یہ نماز منصوب ہے اور انہی کی طرف یہ سلسلہ بھی منسوب ہے قادری کا عبدالقادر جی آئیں رحمتہ اللہ علیہ کی طرف تو آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے نبی کے وفات کے چھ سو سال کے بعد جو نماز ایجاد کی جائے گی اس کا کیا ہوگا اور چھ سو سال, سال کے بعد ایجاد نہیں کی گئی یہ ایجاد ہندوستان یا برے صغیر ہند و پاک کے اندر کی گئی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے یہ ورنہ یہ نماز بمشکل سو سال ڈیڑھ سو سال کا عرصہ گزرا ہوگا اس نماز کے ایجاد پر اس سے پہلے اس نماز کا کوئی تصور نہیں تھا اور یہ نماز اور دیگر مقامات پر نہیں پائی جاتی ہے دیگر ملکوں کے اندر ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے سراسر حرام ہے بلکہ شرک اگر ان کے نام پر پڑھی جاتی ہے یہ تو میرے بھائیوں یہ سراسر حرام اور ناجائز ہے آپ غور کریں صوفیوں کے چار سلسلے ہیں اب ہر سلسلے کی نماز بنا لی جائے یہ اس طریقے سے میں اربا ہیں ان کے نام پر نمازیں گڑھ لی جائیں یا محدثین گزرے ہیں مفسرین گزرے ہیں بڑے بڑے علماء اور مجددین گزرے ہیں ان کے نام پر نمازوں کو ایجاد کر لیا جائے نہ باللہ من منظال کس قدر یہ جہالت والی بات ہے کس قدر یہ گمراہی والی بات ہے جو آج یہ لوگ سنت کے نام پر کرتے ہیں اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں لیکن بدعت سے کتنے قریب اور سنت سے کتنے دور یہ لوگ رہتے ہیں کتنے افسوس کی بات یہ کچھ لوگ تو خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کے بجائے اس نماز کو ان کی قبر کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں آپ ذرا دیکھیں نماز کے شروط میں سے اہم شرط یہ ہے کہ قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا لیکن یہ چیز نہیں پائی جاتی ان کے کچھ لوگ ہمیں نہیں کہتا کہ سارے لوگ کی طرف کرتے لیکن بہت سارے لوگوں کی یہاں چیز پائی جاتی ہے جی ہاں درو شریف پڑھیں گے تو بھی خانہ کعبہ کی طرف رک کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف رک کر کے وہ لوگ دروشریف پڑھتے ہیں تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب انتہائی شرمناک اور انتہائی خطرناک بدعت ہے یہ اور یہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے یہ اور یہ یعنی شریعت کے اندر قطع ایسا کرنا جائز نہیں ہے تو یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی بدعتوں میں سے ایک بڑی بدعت ہے جس سے اجتناب ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یعنی ہر طرح کی بداعت سے محفوظ رکھے میرے بھائیوں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول کی سنت کافی ہے سنت سفین نجات ہے نجات کی کشتی ہے جس طریقے سے اسلام نے کشتی بنائی تھی جو اس کشتی پر سوار ہو گیا اللہ نے اسے نجات دے دی پانی میں ڈوبنے سے بچ گیا اور جو اس کشتی پر سوار نہیں ہوا وہ پانی کے اندر ڈوب گیا تو سنت یہ سفین نوح ہے سفین نجات ہے جو اس پر سوار ہو جائے گا وہی کامیاب ہوگا اور جو بدعت کے اندر پڑے گا وہ گرتیاب ہو جائے گا ڈوب جائے گا اور جہنم کے اندر چلا جائے گا بدعت انسان کو کفت تک لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں اور کتنی بدعتیں ہمارے معاشرے کے اندر کفریہ اور شرکیہ بدعتیں پائی جاتی ہیں جن پر میں نے شروع میں گفتگو کی ہے اور تفصیل سے کچھ چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو میرے بھائیوں یہ معمولی قسم کی بدعت نہیں ہے نماز یہ بہت سنگین قسم کی بدعت ہے بلکہ میں تو کہوں گی کہ شرک اللہ کے ساتھ کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے اور ساری عبادات خالص اللہ کے لیے کیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک کہلاتا ہے تو اگر یہ عبد القادری جی کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے کوئی ان کے لیے روزہ رکھتا ہے کوئی ان کے لیے زکوۃ دیتا ہے تو یہ سب شرک ہے اللہ تعالی کے ساتھ عبادات اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہوتی ہے عبادات اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں اور انہیں عبادات کو نبی کے طریقے پر کیا جاتا ہے نبی کے طریقے پر کیا جاتا ہے لیکن عبادات خالص اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں تو میرے بھائیوں یہ انتہائی غلط قسم کی بدعت ہے اور ساری بدعتیں غلط ہی ہوتی ہیں لیکن یہ سنگین قسم کی بدعت ہے جس سے اجتناب سب کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ اربامن ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہی سب کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا وہی نفع پہنچانے والا وہی نقصان پہنچانے والا ہمارے بھی نے کہا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کوشید کرتے ہوئے کہ اگر پوری کائنات اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے اور اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے لہذا اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی گوس نہیں, نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہماری فریادوں کو سننے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ ہماری کوئی ضرورتوں کو پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے وہ پریشانیاں وہ ضرورتیں جن کو دور کرنے پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے کسی کو اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے اور یہاں وہ لوگ وہی چیزیں مراد لیتے ہیں کہ وہ پریشانیاں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دور کرنے والا ان پریشانیوں کے تعلق سے عبد القادر کے لیے نماز غوثیہ پڑتے ہیں تو میرے بھائیو وہ سب سر شرک ہے کرنا اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بدعت اور خرافات سے دور رکھے امین اور سنت پر قائم رکھے و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ